اب بات آئی کہ یہودیوں نے بات کی اور کہتے ہیں ویزا قیرم عمینو جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ انزل اللہ نے نازل کی مراد کیا ہے قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لے آؤ کالو کہتے ہیں نو ہم ایمان لائے بما اس چیز کے اوپر انزلہ علینا جو ہم پر نازل ہوئی جو ہم پر نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان لائے بس یہ بھی مانتے ہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم اصل میں ایمان اس چیز پر لاتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل کی تھی یعنی تورات رات وہ اور یہ کفر کرتے ہیں بیما جو اس کے علاوہ ہے ورا کے دو مطلب آتے ہیں عربوں میں مطلب تو کہیے کہتے ہیں لیکن دو احتمال یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کفر کرتے ہیں اس چیز سے جو اس سے بالا ہے ورا اوپر ہے قرآن اس سے کفر کرتے ہیں لیکن محققین کہتے ہیں یہاں وہ معنی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہی سے انکار کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر اس سے بالا چیز کا تذکرہ ہے تو پھر تورات کے بعد انجیل بھی آئی ہے اور قرآن بھی آیا ہے تو پھر یہ کیسے فیصلہ کریں کہ تورات سے انجیل افسل تھی کیا چیز تھی اور نازک بحث یہ بھی چھڑ جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر افضلیت ہے یا نہیں ہے تو کہتے ہیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے وراء کا مطلب ہی سیدھا سادہ یہاں پہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ یہ بیما و وراء اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہودی یہ کہتے ہیں وہول حق ہم اس کا جواب تمہیں دیں کہتے ہیں ہم بس تو کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو اس کے علاوہ نہیں مانتے حالانکہ وہول حق یہ قرآن سچ ہے حق ہے یہ قرآن کی تعریف اب اللہ نے شروع کی اللہ نے فرمایا یہ کتاب حق ہے ایک مصدقہ معاہوم تصدیق کرتا ہے قرآن ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں یعنی استمن صاحب سلاۃ والسلام کے متعلق کے توات واقعی ان پہ نازل ہوئی دو باتیں اور تیسرا جواب دیکھو کیسا ٹھوک بجا کے اللہ نے دیا اللہ نے فرمایا اچھا تم تورات پہ عمل کرتے ہو نا تورات کی وہی کو قبول کرتے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے تو تورات کے ماننے والوں آپ ان سے کہیے پوچھیے فلیمت اکتڈونا بیا اللہ قبل تم مومن اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو اور تورات کے ماننے والے تو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تمہارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ جو چیز نازل ہوئی ہے نہیں ماننا تو وہ جب تو ماننا ہے تو تورات نے یہ حکم دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر اب اس کا کیا جواب دیں بات انہوں نے ایک کئی اللہ نے پانچ جواب دیے کہ اس سے پہلے تم یہ کیوں کرتے رہے اچھا یہاں پر ایک اور بات اٹھی ہے شہید انہوں نے کیا اس یاہیا علیہ السلام کو انہیں انہیں انہیں کیا کہتے ہیں تو رات میں بھی ان کے ذکر جان جی اور اس کے ذکر علیہ السلام کو اور کتنے ہی نبی اور جن کا تذکرہ ہی نہیں ملتا نبوت کا معیار چھٹے پارے میں ایک جگہ آئے گی وہ آئے حل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہودیوں کا پتہ نہ چلے کہ یہ نبوت کو کیا سمجھتے تھے ان کے نزدیک نبوت اتنی گر گئی تھی علیہ کہ ایک کاہن ایک جادوگر ایک ایسا آدمی جو دو چار دن دو چار برس بعد کی خبر دے سکے یہ اسے بھی نبی سمجھتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ انہی کی زبان میں کلام کیا انشاءاللہ وہ جگہ آئے گی تو بتائیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بات چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم اثر ہیں کہ تم ایسے کرتے ہو تم قرآن کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے قرآن کو نہیں مان رہے حالانکہ قرآن سچا ہے قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم نے کیوں قتل کیا امبیا علیہ السلام کو تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا نا کیا تو ان کے باپ دادا نے کیا تھا کیوں اللہ نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم نے قتل کیا اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ حرکت غلط ان کے آبا اجداد نے کی یہ اس کی تردید بھی تو نہیں کرتے تھے یہ اسے برا بھی تو نہیں سمجھتے تھے تو معلوم ہوا کہ کوئی گناہ کسی انسان کے سامنے ہو اور اس پہ انسان نفرت کا اظہار نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گنا سے راضی ہے خوش حزمہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی میں خانقاہ حضرت کی اور روزہ رکھا ہوا تھا اور کسی آدمی نے ان کے سامنے بیٹھ کے غیبت کسی کی شروع کی تو جب اس نے غیبت کی تو اس نے فرمایا ارے میرا روزہ گیا ہمارا روزہ ختم ہو گیا تو اس نے وہ بھی بہت ہی کم حیا والا تھا اس نے کہا میں نے غیبت کی آپ کے روزے پر کیا اثر پڑا تو انہوں نے کہا تم نے ہمارے سامنے کی نا اگر ہم نہ،, نہ تمہاری تردید کریں تو ہم بھی تو تمہاری جیسے ہو گئے کل مسبم کل سننے والا بھی ایسے ہی جیسے کرنے والا یہ ہے وہ چیز کہ بنی اسرائیل نے جو باپ دادا نے کی تھی حرکت اس پہ کچھ نفرت کا اظہار بھی تو نہیں کیا انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گروہ قرآن پاک کو کہتا ہے یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے پورا نہیں اور اہل تشریح میں سے شیعہ میں سے ان سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں تو دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں جی قرآن پورا ہے بالکل ہم قرآن کو مانتے ہیں تو اسے پوچھو جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو بھی کافر سمجھتے ہو یا نہیں تو اگر وہ کہیں کہ وہ واقعی کافر ہے جو قرآن کو نہیں مانتا پھر تو بات ہوئی اور اگر ان کی مرتبہ بالکل نرم پڑ جائے کہ جی بس ان کا اپنا عقیدہ ہے کچھ کہتے ہوں گے سنتے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ دال میں کالا ہے کیوں نہیں انہیں کافر سمجھتے جو قرآن کو نہیں مانتے کہ قرآن پاک خدا کی کتاب نہیں یہ ہے چیز تو سوال یہ پیدا ہوا کہ تم بنی اسرائیل والو تم نے قتل کیا تو انہوں نے تو کیا نہیں تھا اللہ تعالی نے بتلایا یعنی وہ جو گنا باپ دادا نے کیا تھا اس پہ یہ کچھ کہتے بھی تو نہیں حلیمت ابت اللہ کن تو مومن اچھا تو رات پر ایمان ہے تو اس سے پہلے تم مومن ہو تو وہ, وہ, وہ کام جو کرتے تھے وہ تو رات کے مطابق تھا